عملائیں <سؤال> خدائے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 اور یوں یعنی سے یولا نیل خورد بساں عبادت اور خواہ اور نیل خور داں سے خواہ سرت تعیب و نکا ڈول بےال خدا توفیظ ہونا دوساں دانہ عبادت عبادت دو, دو پھر ان شاء اللہ حدیث کو نیتی فرمند چند کا تھن چکت اور نجی ندات نامہ زبید پہ آل رسول اولاد کی نبائیں خاص طور پر حدیث حی اور دیا دِیش کن گاؤں امام رضا علیہ السّلام آپ کے نارے رواج سوفن امام رضا شکریہ کے باد دیگر کیوں ہو علیہ السلام علیہ السلام سس پرہ سکن نقل وت تو دینا پہلا کی دیش ہو اگرتی دی تجمشوں لیکن وسیع سرکار طرمنج نانے کا تھن چویت تاکہ دنیا محبت سوچنا دان معرفت سوچنا بالقم الغطین جاتی سامان پیدا ہو تو فریج ہو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 بی الارض عرضے اگر تمام دنیا کنی محبت تو اولاد کن اکرام عزت حرمت یخن ایچیلی جہم خوائ حاجت کن پورا بے کوشش پہ کن خون لگا مشکل سے پریشانی سے حاجت کن پورا بے کوشش پہ کن سمر رسو وسائل مسائل اور ہر مشکل پہ حل اللہ خوان پھی کوشش پہ کن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 جبکہ فق الحبت روشنی انشاء اللہ بھی امامت اباس امت خوں اولاد خون امامت قابلیت پہ صورت نُھ ملا امتی امامت بھی خواہ جیس بن خو اجازت میں دی حکم کن دکھ سے نسان خون لا خون اجازت مت خدا نہ خوں جماعت خوں محرابی سے نا محروم بت خوں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 یہاں لیں ایشین گیم لیکن آدھے میں نہیں یہاں دے میں چیزیں ضرور ہاں کون چاہتا ہے میں محبت وغیرہ سمت ضرور میں زیر یقیناً جو ہے بس یہ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 یہاں جمع تو ہم بھی ہے لیکن <سؤال> کھولا امامت ہی تو بلطی کے میں سے گاہ چلخا مجیتوں میرا ممن اور ایک عام متھی مش جگہ شاتا سر خو غلطی دکھتے ہیں اور جاتا نہیں ہو نے کوئی قاتل تو نہیں کیا انہوں نے کسی چوری ڈھاکہ تو نہیں مارا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 پھر ایان کا بدل باد تو میں ناراسول اللہ ایانگی کا ناراض علی ناراض ناراض اور دیو اللہ عدی باشی سے سامان پہ اضاء اللہ مشکلت میں قسل محمد, محمد سے اور خوں دامن لٹھی لدو پداللہ توفی شذبت خدائے محبت الخائے پہ امبر خیال پن محبت بعدی اب محبت خیال محبت بے علی زہرۂ اور الحسنین کرمین محبت خون اولاد کن گامن سے تاکہ مت تا اومی خدا ادان الخون سابق قدم دکھے خون سے عقدت محبت دو سے پہ خدا غلغام اللہ تحفی شذبت عامین الب العالعالم